اللہ تعالیٰ انسان کو فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا پروردگار تمہارا جو رب ہے یہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم نیک بن جاؤ گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خطائیں کثرت سے معاف کرتا ہے جو ان خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اللہ کی طرف کثر سے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کر دیتا ہے صرف یہ تو تھا کہ والدین کے متعلق اور اسلام کے حقوق رشتے داروں کے حقوق کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رشتے دار ہیں اور داروں کو بھی ان کا حق دے دو اور مسکین مسافر مسافروں کو بھی ان کا حق اور اپنے مال کو بےودہ بھی کاموں میں نہ اڑاؤ بیا کاموں میں مال کو مت اڑاؤ کیونکہ جو لوگ بےودہ کاموں میں مال کو اڑانے والے ہیں یہ شیطان کے شیتان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکر ہے تو یہ آدمی جو اپنے مال کو بےودہ کاموں میں اڑا رہا ہے یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کے مال کی ناشکری کر رہا ہے جو اللہ تعالی نے اس کو مال دیا ہوا ہے اس کی ناشکری کر رہا ہے پھر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ان رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی رحمت, متوقع رحمت کا انتظار ہو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس مسکین کوئی آ جاتا ہے پکلا ہے کہتا ہے کہ جی ہماری مدد آپ کیجئے اور یہ آدمی کچھ اس کو دے نہ سکے اور تمہیں یہ یعنی یہ توقع ہو اس آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ اپنے فضل سے کچھ وسطا فرما دیں گے تو جب ایسی سور تو تب بھی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو ان سے نرمی کے ساتھ اگر کچھ ہاتھ میں نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ ان کو کہہ دیا کرو یعنی کہ سختی نہ کرو اگر ہے تو دے دو نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لو کہ ابھی ہے نہیں ہے جب ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے تو پھر آپ کو دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ دیکھو نہ تو اتنے نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھ لو یعنی بالکل دو ہی نہ کسی کو نہ تو اتنی کنجوسی کرو اور نہ ہی بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ دو یعنی ایسا اعتدال کی تعلیم دیتی دی اعتدال کی کہ نہ تو بہت زیادہ وہ کیا جائے اور نہ اتنا کم خرچ کیا جائے یعنی بخل نہ آ جائے تو درمیانہ درجہ اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رسک میں وہ عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے دیکھ رہا ہے یہ ایک پورے رقو کا خلاصہ تھا اب دیکھ لیجئے آئٹ نمبر 23 سورہ پا رہا اس کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے گا ایٹ نمبر 23 کے اندر ٹھیک ہے نا وہ قزا کا مطلب یہاں پہ مانا لیے جاتے ہیں کہ مطلب حکم دیا قزا بھی ہوتے ہیں قزا کے حکم دینے کے معنی بھی ہوتے ہیں اللہ تا اصل میں یہ تھا ان لا ان لا نون اور لام جب اکٹھے آ جائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر نون ساکن ہو اس کے بعد لام آ رہا ہو تو ایک قانون ہوتا ہے عربی کے اندر جس کو ہم حروف یورملون والا قانون کہتے ہیں یرملون تو نون کو لام کر کے لام کو لام نے ملا کہتے ہیں ادغام کرنا ان دونوں کو ملا دیا تو اللہ نہ کرو تو نہ کرو یعنی تاب دور عبادت کرنا یعنی تم عبادت نہ کرو اہو مگر صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو ای یہ بھی ضمیر ہے نا ٹی سے یہ ضمیر کے لیے استعمال ہے ضمیر منصوب منفصل ضمیر ہوتی ہے ضمیر منصوب منفصل کی ضمیر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے وبل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ایمّا ایمّا ایمّا اگر یعنی یا تو اما جب لغنہ جب لغنہ مطلب پہنچ جانا جب کا مطلب ہے کہ پہنچ جانا یب سے یعنی پہنچنے کے معنی الکبر آ بڑھاپا کبر بڑھاپا تقل کا مطلب کہنے کے ماننا ہوتے ہیں فلا ٹکل تم مت کہو اور اسی طرح ولا تنہر جھڑکو نہیں ولا تن ہر ہوما تم انہیں جھڑکو نہیں آپ دیکھ لیجیے کزا اورب بوکا اور تمہارے پروردیگار نے یہ حکم دیا ہے اللہ اللہ تا ابود اللہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وبل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ٹھیک ہے نا تو ابھی یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اما اما یبل غن ان دکل کی برا عہد ہوما او قلعہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلاں تقلما افیوں والا تندرہما تو انہیں اف تک نہ کہو ولا تق اللہ افن تو انہیں اف تک مت کہو اور ولا تن ہر ہوما ولا تن ہوما اور نہ انہیں جھڑکو یعنی اف نہ کہا جائے والدین کسی کام کو کہیں تو بچہ آگے سے کہتا ہے یہ کیا نہیں ہوتا مجھ سے اس طریقے سے یہ شکل بنا لینا شکل بنا لی تو اس طرح بھی یعنی اف نہ کہو ان کے سامنے یہ کیا کام کہہ دیا مجھے اللہ کہتے ہیں اُف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو کلما کو قَوْلًا کریمہ بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کیا کرو والدین والدین کے حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ والدین کا درجہ کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ پورا کا پورا بتایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے بڑھاپے کو بھی اگر پہنچ کے تو پھر تم ان سے اف بھی نہ کہو اور یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تب ایسا کرو پہلے بھی ہیں والدین جوانی کی تو تب بھی ایسا نہ کہو تب بھی ایسا نہ کہو تب بھی ایسا نہ, بھی ایسا نہ کہا جائے اور اگر جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو جھڑکو بھی نہیں اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کیا کرو آیت نمبر چوبیس وقف وقف ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ انکساری کے, کے ساتھ کام یعنی ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ انکساری سے جھک جاؤ ٹھیک ہے نا وقف پھیلانے کے معنی ہوتے ہیں نا تو یعنی جھکنے کے معنی ہوتے ہیں جنا ہے ظلم ذل یعنی انتظاری کا معاملہ ہوتا ہے منا رحمت رحمت کے ہوا اب دیکھیے ذرا وقف از لہما جنا حض منا رحمت وقف لہما جنا حض منا اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انتصاری سے جھکاؤ وقف لہما کے سامنے جھکاؤ اپنے آپ کو یعنی ٹھیک ہے نا جناز میں رحمت محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے محبت کا جناح میں کے, کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ وقر رب رحم ہو ماں کما اور یہ دعا کرو وہ یعنی کل تم یہ کہو تو لام آ را راہ ہے تو اس کو ملا دیا وہ ربرحم ہوما رب, رب, رب یا اور یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے یہ والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے آدمی کو ربر ہم ہوما کماں رب, کما رب یانی سغیرہ کہ میرے جیسے بج... اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے ایم میرے رب جس طرح انہوں نے پالا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے والدین کو اپنے بچے کی اوپر کتنی شفقت ہوتی ہے خود مشکلات میں رہتے ہیں لیکن اپنے بچے کو آسانی دیتے ہیں خود مشکل اٹھا لیتے ہیں لیکن بچوں کو آسانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کرو تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو تم ان کے لیے یہ دعا بھی کیا کرو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں رب بما فی نفو رب بکم فی نفو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تمہارے دلوں میں کہ تمہارے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ان تکونوا صالحین ان تکونوا صالحین فانه کا کان للوابین غفورہ ان تکونو صالحین اگر تم نیک بن جاؤ کان للوابین غفورہ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت maaf کرتا ہے۔ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کسرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ابواب ابواب کے ماننا کیا ہوتے ہیں جو رجوع کرنے والے بہت رجوع کرنے والا لوابین یعنی جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو علی خطائیں بہت بہت معاف کرتا ہے نا انسان, انسان سے انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے یہاں انسان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کا دامن کبھی نہ چھوڑو توبہ کا دامن کبھی نہ چھوڑو انسان ہے انسان سے ہوتے رہتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان کو کبھی توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسے بندوں تو اگر تم نیک بن جاؤ تو ان لوگوں کی خطائیں کثرت سے معاف کرتا ہے یعنی بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس طرح کرتے ہیں بار بار صد بار گر توبہ شکستی باز آ سو دفعہ بھی اگر توبہ ٹوٹ گئی ہے نا سو دفعہ بھی تب بھی باز آ جاؤ 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی تو بندر نا وہ روک کہ میں توبہ کر کے پھر میں کیسے وہ کروں میں تھی پھر ٹوٹ گئی کی تھی پھر ٹوٹ گئی نہیں نہیں ست بار گھر توبہ شکست بھی اگر توبہ ٹوٹ چکی ہے تو تب بھی باز آ جاؤ ٹھیک ہے اللہ تعالی فرماتے کہ میری درگاہ نہ امیدی کی درگاہ نہیں ہے نہ امیدی کی درگاہ نہیں ہے تم جب بھی آؤ گے میرے دربار پر آو گے میرے در... در پر آو گے مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں اس طرح ہی معاف کر دوں گا تمہیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اتنے گنا کر لیے اتنے گنا کر لی اللہ کیسے وہ کرے گا معاف کرے گا हुँ. تو آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں اور کیا تم نے کام کرنے ہیں وہ آتے ذل قربا حق کا ہو اور رشتدار دار کو اس کا حق دو ذل قربا سے مراد یعنی جو قریب رشتے دار ہیں ان کو آتے ان کو دے دو حق تو یعنی اب حق کا یعنی اس حق دے دو اپنے قریبی رشتے دار کو ول اور مسکین کو وبن صبیر اور مسافر کو یعنی ان کا جو حق بنتا ہے ان کو دے دو ولا تو بزر ولا تو بزر تب اور اپنے مال کو بےودا کاموں میں نہ اڑاؤ ولا تو بزر تب اپنے مال کو بےودا کاموں میں نہ اڑاؤ ابست فرق سمجھے گا ایک لفظ ہوتا ہے اسراف ایک ہوتا ہے تبزیر اصراف ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تبزیر ایک ہوتا ہے بخل بخل کیا مطلب ہے کہ مال جہاں پر بندے کو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو انسان وہاں پر بھی مال خرچ نہ کرے اس کو کہتے ہیں بخل جہاں پہ شریعت کا حکم ہو یا ویسے ہی انسان کی ضرورت کی کوئی چیز پائی جاتی ہے لیکن انسان وہاں پہ بھی مال خرچ نہ کرے تو یہ بخل اس میں پایا جاتا ہے اور ایک قابلے میں ہوتی ہے تبذیر یا اسراف ٹھیک ہے نا تبذیر یا اسراف تبذیر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ویسے تو عام طور پر ترجمہ دونوں کا ترجمہ یہ کر ہے فضول خرچی سے تبذیر یا اسراف میں فضول خرچی کا معنی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر جائز کام میں بندہ کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے جائز کام میں خرچ کر رہا ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کر رہا ہے یعنی اعتداد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں اسراف اسراف کہتے ہیں جائز کام ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کر رہا ہے اس کو کہیں گے اسراف اور اگر مال کو ناجائز جگہ پہ خرچ کر رہا ہے مال کو ناجائز گنا یا گنا کے کام میں خرچ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں تبزیر یعنی اس لیے کیا بےودہ کاموں میں تو بےودہ کاموں میں اڑائے گا تو یہ تبزیر ہوگی سمجھ بات ہے اصراف اور تبذیر میں تھوڑا سا فرق ہے اصراف جائز کام کے اندر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں شادی بیاہ کے اندر جو ضرورت کی چیزیں ہیں جہاں پر وہاں پر آپ اگر خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ ضرورت سے زائد لگا کرتے ہیں تو اصراف کہلائے گا لیکن ایک بندہ جا کے ایسی جگہوں چیزوں پہ خرچ کرتا ہے جو جائز ہی نہیں ہے ایسی جی کوئی ناچ گانے کی مجلس کروا دی کوئی فلاں کروا دی ہے ایسے کام کروا دیے یہ اب تبذیر ہے بےحدہ کاموں کے اندر اڑا رہا ہے مال کو ٹھیک ہے یہ جو ہے اس میں سے ہو جائے گا ان اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین ان المبذرین ٹھیک ہے یقین جانو ان نظموبزرینہ جو لوگ بےودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں کانخوان شاطین وہ شیطان کے بھائی, یعنی کے بھائی ہیں کان شیفان الربی کفورا اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا شیطان اپنے رب کا پروردگار کا بڑا نا ہے یہ تو بات ہو گئی اب اگر فقیر آ جائے مال دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے و اماں تو رزن و اماں تو رضن انہم ٹھیک ہے اور اگر کبھی تمہیں ان سے اگر تمہیں کبھی ان سے یعنی انہم سے مطلب ان سے کون سے رشتے داروں سے مسکینوں سے مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے ٹھیک ہے اس لیے منہ پھیرنا پڑے ابتغاء رحمت, رحمت میں ربک ترجوہ کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو تمہیں یعنی منہ پھیرنا پڑے کہ ابھی تمہارے پاس کچھ ہے نہیں ہے تم کہتے ہو ابھی میرے پاس کچھ نہیں تو اگر تمہیں اس وجہ سے کہ تو اللہ تعالیٰ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو کہ اللہ دیں گے تو میں دے دوں گا تو پھر کیا کرو فکل کو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو تو ایسے میں ان سے نرمی سے ساتھ بات کر لیا کرو وائس اوکے وائس اوکے ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو تقدینہ کیا کرو تو نرمی سے ان سے یہ کہہ دو کہ جی اس وقت میرے پاس نہیں ہے آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے مغلول یار نا سے مراد ہے باندھ لینے کے مانا ہوتے ہیں باندھ لینا ٹھیک ہے نا مغلولہ مقول کا سیکھے نا باندھنے کے معنی انو گردن کو کہتے ہیں انو گردن کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اتنا وہ کر لے کہ جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہے تو مال نہ دے اس طرح تو یہاں سے یہ بات کی گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت رکھو یا نہیں اتنے کنجوس نہ بن جاؤ کہ ہاتھوں کو گردن سے باندھ رکھو کہ نکالو ہی نہ ہاتھ کو دو ہی نہ کسی ہی کے لیے تو ایسا نہ ہو تو مراد دیں ٹھیک ہے نا ولا تا اور آ تب سوتھ تب سوتھ کے معنی ہوتے ہیں نا پھیلانے کے معنی پھیلانے کے معنی اور ملومن آگے آ رہا ملومن اس کو کہتے ہیں قابل ملامت یہ بھی مفول کا کیا ہے لوم لوم ہوتا ہے نا ملومن سے مراد کیا ہے کہ قابل ملامت اور محصورہ سے مراد ہے کہ بندہ کلاش ہو جائے بالکل کچھ رہے ہی نہ پاس اتنا اتنی شاخرچ اتنا ایسا بانٹے اتنا, بانٹے اتنا بانٹے اتنا بانٹے کہ ایسا ہی نہ ہو کہ سب کچھ ان کو دے دے خود کچھ بھی نہ رہے اپنے پاس تو اعتدال ولا تاج الدا کا مغلول مغل الہ علا کی کا اور نہ تو ایسے کنجوس بنو ٹھیک ہے نا تو کیا اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو ولا تب سو تھا کل لل اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کل لل یعنی اتنا بھی نہ ہاتھ کو پھیلاؤ یعنی اتنا نہ خرچ کرو کہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو بس دیے جاؤ, دیے جاؤ دیے جاؤ دیے جاؤ تو لوگوں میں ہی بانٹ دو سب کچھ اپنا تو پھر کیا ہوگا پتہ کودا معلوم محسورا جس کے نتیجے میں تمہیں لامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے یعنی معلومن قابل ملامت محسورا کلاش ہو کر بس سب کچھ بانٹ دیا خود کچھ بھی نہیں جیب میں ایک چیز بھی نہیں پڑی سب کچھ بانٹ دیا اللہ کہتے ہیں ان رب نب کا حقیقت یقی... یہ ہے کہ تمہارا پروردگار جب سو تو رسک علی میں یشا و یک جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسط عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کسی کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں کسی کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ تنگی پیدا کر دیتے ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ فرما رہے یہ تمہارا پروردگا جس کے لئے چاہتا ہے جس کے لئے میں یہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دے وسط دے دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے اس لیے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر وسعت دیں گے ٹھیک ہے اگر اللہ تعالی طرف سے ہوگا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ اللہ وسعت کا رزق دیجیے حلال رزق دیجیے یہ بندہ مانگتا رہے ان کانا بھی عبادی ہی خبیرم یقین رکھو کہ وہ کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ پوری طرح دیکھ رہے ہیں پوری طرح یعنی اللہ تعالیٰ حالات سے باخبر بھی ہیں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے جو بات بتائی جائے گی کہ دیکھو اپنی اولاد پہلے زمانے میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ یوں کر لیا کرتے تھے مشرقینی عرب بعض اوقات لڑکیوں کو اس لیے زندہ دفن کیا کرتے تھے لیکن ایک تو یہ سمے کہتے کہ جی لڑکی کا وجود ہی باعث شرم ہے گھر کے اندر تو ایک تو یہ ان کی وہ تھی کہتے ہیں لڑکی کا وجود ہی ہمیں بڑی وہ ہوگی ہمیں ہم کیسے لوگوں کے سامنے کیسے جائیں گے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے اس کا وجود ہی قابل ملامت ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی یہ کرتا تھا کہ اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ مفلسی کے ڈر سے کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے اس میں استعمال ہے کہ ان کو کھلائیں گے پھر ہم خود کیسے وہ ہوگا ہمارا گزارا کیسے چلے گا یہ پورا کا پورا یہ جو ہے نا پوری اس میں وہ بتائی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بتائیں گے کہ دیکھو کہ تم زنا کے قریب بھی مت جانا ہے برا راستہ ہے اس سے بچ کے رہنا اور قتل نہ کرنا کبھی کسی کو قتل نہ کرنا قتل نہ کرنا صرف تمہیں قتل کرنے کا حق اس وقت ہوگا جب حق کے اوپر ہو یعنی کہ ساس کے طور پہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے وارثین اس سے عدالتی تھے پھر اس آدمی کو بھی قتل کر سکتے ہیں اس کہتے ہیں کہ حق کے ذریعے سے کسی کو بھی قتل کیا جائے گا تو وہ حق کی بنیاد پہ قتل کیا جا سکتا ہے کہ سانس لیتے ہوئے یا یہ ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے وہ ذنا کرتا ہے تو اس کو اگر سنسار کیا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے کسی حق کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو اگر کوئی آدمی قتل کر ہی دیتا ہے کسی آدمی کو تو جب دوسرے آدمی پر لازم ہے کہ وہ اس کے جواب میں حد سے تجاوز نہ کرے یعنی اس کے وارثین جس کو قتل کیا گیا مقتول کے وارثین حد سے تجاوز نہ کریں یعنی صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں کہ جس نے بدلہ لے سکتے ہیں سانس لے سکتے ہیں یعنی یہ نہ کریں کہ اس نے فلاں کیا تھا اس نے قتل کیا تھا تو اب ہم بھی یہ کریں گے جی پہلے ہاتھ بازو کاٹو پھر ناک کان کاٹ دو اس قسم کے طریقے نہ اختیار کرے اگر اس نے قتل کیا تھا تو جواب کے اندر مقتول کے وارثین بھی اتنا کر سکتے ہیں قتل کرنے کے اندر لیکن وہ بھی عدالتی کاروائی کے ذریعے سے یعنی کہ ہر بندہ خود اپنے ہی ہاتھ میں پکڑ لے کہہ کہ میں خود قتل کروں گا میں انصاف خود لوں گا ایسا نہیں ہوگا اس کے علاوہ اللہ تعالی نے آگے یہ فرمایا کہ دیکھو جو یتیم کا مال ہے اسے قریب تم نہ جانا یتیم کا مال ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہی پڑ جائے یتیم کے مال کے پاس تو یہ یاد رکھنا کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو خرچ کرنا یتیم کے مال سے مثلا کسی کا والد کا انتقال ہو گیا اب اس کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو کھلانے پلانے کا بندوبست کرنا ہے ان کے والد نے جو وراثت چھوڑی چی تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا ٹھیک ہے جب تک کے بچے بڑے ہو جائیں پھر ان کے سپرد کر دینا جو اتنا مال بچا ہوا ہوگا اور اسی طرح عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے ناپ تول میں کمی بھی نہ کرو ناپ کو پورا پورا تول کر دیا کرو صحیح ترازو استعمال کیا کرو یہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا ٹھیک ہے اور آگے جو ایک ادب بتایا جا رہا ہے وہ ادب یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو ٹھیک ہے جس بار میں یقین نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک وہ پائی جاتی ہے یہ بات کہ ہم لوگ بات صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ہم اس کو بالکل یقین کا درجہ دے دیتے ہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی کچھ نہیں کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہ کیا کرو ایسے نہ کیا کرو جب تک کہ تمہارے پاس کوئی شری دلیل سے کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو نا ٹھیک ہے تو اس لیے, اس لیے کہا گیا نا کسی آدمی کو کاروائی کرنی بھی ہے تو شری دلیل سے وہ چیز ثابت ہو جائے شری دلیل سے اگر شری دلیل سے ثابت نہیں ہوئی آپ کاروائی نہیں کر سکتے اس کے خلاف بسر صرف اسے سنی سنائی باتوں کا نے یوں کیا وہ دو بات کی اچھا چلو یہ جی, ہم دس باتیں اس کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہیں گے وہ اس کو جب پتہ چلے گی وہ بیس باتیں کہے گا اس طریقے سے آگے لڑائی جھگڑے اور سارا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے کان آنکھ دل ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے اور زمین پہ کبھی اکڑ کے مت چلو کیونکہ تم کیا کر سکتے ہو نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں تو کیا اثر چلتے ہیں زمین پہ زور زور سے پاؤں مارتے ہیں اور جی سینا تان کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ایسے نہ کرو ایسا تم کبھی بولو ٹھیک ہے جی اب ذرا دیکھیے ذرا ولا تک طلو اولا دکم خشی تا املاک اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو نہ نو نر زکم و ع ہم انہیں بھی رسک دیں گے ہم انہیں بھی رسک دیں گے کان خط ان کبیرا یقین جانو ان کو بڑی بھاری غلطی ہے کانا خط ان یہ بہت بھاری غلطی ہے کہ اولاد کو قتل کرنا اس میں آج کل یہ چیز آج کل یہ کہا جاتا ہے اولاد زیادہ ہو گئی تو بچوں پلائیں گے پلائیں گے, گے کہاں سے بھائی آپ کے ذمہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اولاد کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے ایسی چیز کا سوچنا یعنی رسک کو اپنے ہاتھ میں سمجھنا اور اس کے اختیار کرنا جن کی شرح نے اجازت نہیں دی ہوئی یہ اس لیے بڑی احتیاط اس کے اندر اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جی آبادی زیادہ ہو جائے گی تو کھائیں گے پیئیں گے کھاں سے کھائیں گے پیئیں گے سے جب آبادی تھوڑی سی تب بھی اللہ کھلا رہے تھے آبادی زیادہ ہوگی تب بھی اللہ تعالی کھلا رہے ہیں جب اور بھی زیادہ ہو جائے گی تب بھی اللہ کھلا رہے ہوں گے یوں زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے سائنس کے اندر بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے سائنس میں بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے پہلے جس فصل سے جگہ سے تھوڑی سی فصل حاصل ہوتی تھی اب اس سے زیادہ حاصل ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے فاحشہ اور جنا کے پاس بھی نہ پھٹکو وہ یقینی طور پر بڑی بے ہے سبیلا اور بے راہ ربی ہے یعنی راستہ ولا تک نفسلتی تخت نفسلتی ہر رم اللہ اللہ بالحق اور جس جان کو جس جان کو اللہ نے کی ہے اسے قتل نہ کرو اللہ بالحک اللہ یہ تو کوئی حق پہنچتا ہو شرن کو اگر حق پہنچتا ہے تو تم قتل کر سکتے ہو مثلاً کساس کے طور پر कساس, कساس کے طور پر اگر کسی آدمی نے قتل کر دیا ہے تو اس کو مکتول کے وارثین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بدلا جب قاضی فیصلہ کر دے گا کہ ہاں جی کساس لیا جائے گا تو مقتول کا بیٹا جا کے قاتل کا گردن اڑا سکتا ہے تو یہ حق ہوگا حق کی خاطر یہ ٹھیک ہوگا مزل علوم فقطان اور جو شخص مظلومانہ طور پر ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا یعنی فقط جالنا لی ولی یہ ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے فلاح فل قتل چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے حد سے تجاوز نہ ہو کا نہ منصورہ یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے تو یہ یہاں تک ایک کی اس کی اوپر ٹھیک ہے جی آج اتنا ہی کر لیتے ہیں کیونکہ میرے کچھ ابھی کام ہے تو ابھی اس والے ساتھی ہینڈ ریس کر دیں سر والے ساتھی ہینڈ ریس کر دیں